إنما اخوة وقال عز من خوا وکالا حقاطی والا رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا و خالہ کا منہا سو جہا وا من کے سیر و, و نسا اسی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بے شمار انسانوں مردوں عورتوں کو پیدا کیا یہ انسان کی اصل ہے اللہ تبارک کا و تعالیٰ نے ایک انسان سے سب کو پیدا کیا ہے جو رب ایک انسان بنا سکتا ہے وہ کروڑوں بھی بنا سکتا ہے اور اس نے بنائے ہیں سب کے سب ایک دم پیدا کر دیتا کر سکتا تھا لیکن اس نے ایک انسان سے سارے انسان بنائے ہیں یہ تصور دینے کے لیے کہ تم سب آپس میں کزن ہو کزن جانتے ہو سب تائے چچے کی اولاد ہے سب آپس میں رشتے دار ہیں جب ابا ایک ہے تو سب چچے تائے کے بھائی ہیں اور جب سب تم بھائی ہو کسی نے کوئی کاروبار شروع کر دیا کسی نے کوئی کاروبار شروع کر دیا اس پر تم نے برادریاں کھڑی کر لیں کسی علاقے میں کوئی زبان بن گئی کسی علاقے میں کوئی اور زبان بن گئی تم نے لسانیت پر تفریق شروع کر دی کوئی ایک علاقہ چھوڑ کر دوسری جگہ گیا تو تم مہاجر اور غیر مہاجر بن کر پھٹ گئے کسی کا دادا اور اس کا دادا اور اس نصاب نصب سے تم پھٹ گئے آپس میں یہ کوئی نسبتیں نہیں ہیں جب نسلی اعتبار سے تمہارا باپ ایک ہے تو تم سارے کجن اور چچا داد بھائی ہو اور دین کے اعتبار سے تمہارا رب اور رسول ایک ہے تمہارا قرآن اور کعبہ ایک ہے تو دینی اعتبار سے بھی تم بھائی بھائی ہو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل عربی عجمی کسی عربی بولنے والے کو غیر عربی بولنے والے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں لسانیت کی بنیاد پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ولال اب ادال اسود رنگ کی بنیاد پر بھی کوئی فوقیت حاصل نہیں کہ سفید رنگ والا کالے سے اچھا ہوتا ہے ایسی کوئی بات نہیں الا بکواہ مگر اگر کوئی فضیلت کی وجہ ہے تو یہ ہے کہ کس کا اس کے رب سے زیادہ تعلق ہے اور یہ بات صرف اللہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کس کا زیادہ تعلق ہے تقوا نہ تولا جا سکتا ہے نہ ماپا جا سکتا ہے نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ سونگا جا سکتا ہے نہ پکڑا جا سکتا ہے نہ کسی لیبارٹری میں چیک ہو سکتا ہے یہ صرف رب جانتا ہے کہ کس کا تقوا زیادہ کون اللہ کے زیادہ قریب ہے اور جب انسان یہ نہیں جانے گا کہ کون رب کے زیادہ قریب ہے تو یہ کیسے جانے گا کہ کون زیادہ افضل ہے لہذا کوئی کسی کو اپنے آپ کو دوسرے پر افضل نہ سمجھے یہ مساوات انسانیت کی ایمان کی وجہ سے فوقیت آئے گی اخلاق کی وجہ سے فوقیت آئے گی کردار کی وجہ سے اچھا اور برا ہوگا یہ انسان کے قسم کی چیزیں ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بحب کی چیزیں ہیں رب کی دی ہوئی چیزیں ہیں اس بنیاد پر کوئی کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے پچھلے خطبے میں پڑوسیوں کے حقوق کی بات ہوئی تھی آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خود انسان کے کیا حقوق ہیں وہ پڑوسی ہو یا غیر پڑوسی ہو رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو اس کے کیا حقوق ہیں رب ربعۃ جلال علیہ کرام نے انسان کو پیدا کیا اور انسانیت کے حقوق کو محفوظ کیا ہے پوری دنیا میں ظلم کے پہاڑ توڑنے والے آج منہ اٹھا کر آ جائے حقوق انسان کے علمبردار بن کر یہ جہلوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے سمجھدار لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا انسان کے حقوق میں سب سے پہلا حق ہے کہ اس کو جینے کا حق دیا جائے یہ جی سکے اسلام سے پہلے خصوصاً عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا بچی پیدا ہوئی مجلس میں خبر گئی کہ اس کے گھر بچی پیدا ہوئی ہے یہ مجلس میں نہیں جاتا کہ مجھے لوگ کہیں گے کہ اس کے گھر بچی پیدا ہوئی ہے کیا کرتا جا کر کے گڑا کھودتا زندہ بچی کو دفن کر کے آ جاتا آ کر کے بڑے فخر کے ساتھ سینہ تان کر بیٹھتا مجلس میں کہ اب وہ آر تو مجھے نہیں دلا سکتے ہو جس وجہ سے میں نے مجلس میں آنا چھوڑ دیا تھا بچی کا ہونا ان کے لیے آر ہوتا تھا وہ عزا بشرسا قدیم جب اس کو معلوم ہوتا کہ اس کے گھر بچی پیدا ہوئی ہے چہرہ کالا ہو جاتا وَإِذَا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ جب زندہ درگور کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا کہ اس کا کیا جرم تھا کہ اس کو دبا کر دیا گیا ختم کر دیا گیا اسلام نے آ کر کے ان عورتوں کو زندگی کا حق دیا اس کو قتل قرار دیا زندہ درغور کرنے کو ظلم قرار دیا یہ ناجائز ہے اسلام میں سب سے پہلے انسان کو جینے کا حق دیا اللہ اکبر کفر میں آپ کہو گے کہ وہ بھی جینے کا حق دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جتنا حق اسلام نے جینے کا دیا ہے اتنا کوئی عزم کوئی نظام نہیں دیتا ہندوؤں میں آپ دیکھ لو اگر مرد مر گیا ہے تو اس کے ساتھ عورت کو بھی جلا دو ستی کی رسم مرد کے ساتھ عورتوں کو بھی جلا دیا کرو وہ اس کا خاندان مر گیا ہے تو اب اس کو بھی جینے کا حق نہیں ہے اور پوری دنیا میں عورت کے ساتھ جو ظلم روا رکھا جاتا ہے اس کا جو استحصال کیا جاتا ہے اس کو جو بقاؤ مال بنایا جاتا ہے اس کے مقابلے میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں آپ یورپ کے معاشرے کی عورت کو دیکھ لو اور اسلام کے معاشرے کی عورت کو دیکھ لو کس قدر اس کو ماں کے حقوق دیے جاتے ہیں بہن کے حقوق دیے جاتے ہیں اس کو بیوی بی کے حقوق دیے جاتے ہیں اور اس کو معلوم ہے کہ یہ جو خامت مجھے لے کر آیا ہے یہ ساری زندگی کا ساتھی ہے بنگلہ دیش کا ایک نوجوان نیو रहता میں رہتا تھا اس سے ملاقات ہوئی کہنے لگا میری چار بیویاں ہیں میں نے کہا बहुत اسٹوڈنٹ मिलता تھوڑا بہت وظیفہ ملتا ہوگا تو یہ تو چار اور پھر یہ یورپ کے معاشرے کی لمبی لمبی لسٹیں تھمانے والی آڑے تیڑھے نخرے پیش کرنے والی اور تو نے چار کیسے رکھی ہوئی ہیں کہنے لگا ان کو صرف جب یہ معلوم ہوا کہ آج جو ہماری جوانی کا والی ہے وہی وہ ہمارے بڑھے کا والی ہوگا اور جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ ہمیں پیٹ پالنے کے لیے نہ عزت بیچنی پڑے گی نہ گھر سے باہر نکلنا پڑے گا چار دیواری کے اندر ہماری روٹی کا انتظام ہو جائے گا کہتا ہے بڑی خوش ہیں میں کہتا ہوں مہینے کے آخر میں آٹا دال دلیا اس کے بعد یہ پچاس ڈالر بچے ہیں بتاؤ روٹی پانی کے سوا تمہارا کیا مطالبہ ہے ایک کہتی ہے یہ چاہیے تکیہ چاہیے دوسری کہتی ہے دیگچی چاہیے تیسری کہتی یہ میں ان کی لسٹ بنا کر اس کو ترتیب لگاتا ہوں اس مہینے تیرا مطالبہ پورا ہوگا اگلے مہینے تیرہ مطالبہ پورا ہوگا اس کے باوجود بہت خوش ہیں کہ ہمیں چار دیوالی کے اندر کھانا مل رہا ہے اور ہمیں باہر نکلنا نہیں پڑتا پچھلے مہینے ایک نوجوان آیا کہتا میں ایک ہوٹل میں تھا رات ایسے ہی باہر گھومنے کے لیے نکلا ایک جوڑا اور ایک معصوم بچہ آ رہا ہے رات کے دو تین بجے وہ کہنے لگے کہ غالباً بجلی کا بل یا مکان کی قسط ہم نے ادا نہیں کی انہوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا بے دخل کر دیا سامان ہمارا پھینک دیا ہے سردی اتنی شدید ہے کہ اگر ہمیں چھت نہ ملی تو یہ ہمارا بچہ مر جائے گا عورت کہنے لگی مجھے عزت بیچنی پڑے جان دینی پڑے میں اپنے بچے کی حفاظت کروں گی مجھے ایک چوبیس گھنٹے کے لیے ہوٹل لے دو ہمارا ساتھی رشیا جاتا ہے ہوٹل پر روٹی کھا رہا ہے ایک عورت نے روٹی مانگی ہم نے روٹی کے اوپر تھوڑا سا سالن رکھ کر اس کو دے دیا کھا کر بیٹھی ہوئی ہے جا نہیں رہی ہم جب کھانا کھا کر اٹھے تو ہمیں پوچھتی ہے میں بھی چلی جاؤں یا اپنی روٹی کی قیمت وصول کرنا چاہتے ہو یہ حالت ہے آزادی کے دعوے داروں کی مساوات کے دعوے داروں کی یہ حالت ہے اور ہمارے ہاں الحمدللہ عورت گھر کی چار دیواری میں اس کو ہر قسم کی سہولت بھی ملتی ہے ہر قسم کی مدد بھی ملتی ہے اس کی عزت بھی محفوظ ہے جان بھی محفوظ ہے اللہ کی مدد سے اور جتنا کوئی یورپ کی طرف جائے گا جتنی گھر سے باہر زیادہ نکلے گی جتنی زیادہ بے حیا ہوگی جتنی زیادہ بے پرد ہوگی اتنے اس کے حقوق سرب ہوں گے اتنا اس کا اقتصاب ہوگا اتنا اس کا استحصال ہوگا اور جتنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر عائشہ صدیقہ اور خدیجہ متحرہ کی سیرت پر عمل کرے گی اتنی اس کی عزت بھی محفوظ ہوگی جان بھی اور مال بھی محفوظ ہوگا تو اسلام نے سب سے پہلے اس کی جان کو محفوظ کیا اور جو اس کی جان پر زیادتی کرے اس کو بالکل ختم کر دے یا اس کو زخمی کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر قصاص رکھا ہے اس کی جان کو محفوظ کیا قتل کر دیا بولے اس کو قتل کر دو اب یہاں بات سمجھنے کی ہے میرا بھی رب اللہ ہے تیرا بھی رب اللہ ہے قاتل کا بھی رب اللہ ہے مقتول کا بھی رب اللہ ہے اور وہ فیصلے کرتا ہے دونوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے لیکن جب اللہ کو حاکم نہ مانا جائے رب عدالجلال کے قانون کو قانون نہ مانا جائے پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کی وودیت کی بجائے حکمرانوں کے غلام بنتے ہیں ان کے بنائے ہوئے قوانین کے غلام بنتے ہیں تو پھر قانون چور کو انسان سمجھ کر اس کے ہاتھ کاٹنے سے منع کر دیتا ہے کہ یہ انسان کے حقوق کے خلاف ہے اور جو دوسرا انسان جس کے مال پر زیادتی کی گئی ہے اس کی طرف نہیں دیکھتا کہ وہ بھی تو انسان ہے قاتل پر ترس کھاتے ہوئے پھانسیاں دینا بند کرواتا ہے یورپی یونین دباؤ ڈال کر باقاعدہ اقتصادی دباؤ ڈال کر زرداری سے بھی اور نواز شریف سے بھی یہ سائن کرواتی رہی کہ پھانسیاں نہیں ہوں گی بچے قتل ہوئے تو بولے پھانسیاں ہوں گی اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی معیار قائم کر لو کہ کتنی تعداد میں چوریاں ہوں تو پھر ہاتھ بھی کٹیں گے اتنے زیادہ بچے مرے تو پھانسیاں شروع ہوں گی اتنی زیادہ چوریاں ہوں تو پھر ہاتھ کٹنے شروع ہوں گے اتنی زیادہ زیادیاں ہوں تو رجم شروع ہوگا یہ کیا مصیبت ہے باقاعدہ اگر تم یورپ میں اپنی برآمدات کو بڑھانا چاہتے ہو تو ہم آپ کو پھانسیاں نہیں دینے دیں گے کیوں جن کو پھانسیاں ہونی ہیں وہ ان کے اپنے کرندے ہیں ان کے اپنے پروکسی ہیں ان کے لیے لڑتے ہیں تو وہ ان کا دفاع تو کریں گے دیکھو ڈاکٹر شکیل کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے دباؤ تو ڈالیں گے میرے عزیز بھائیوں اسلام میں اللہ تعالیٰ قاتل کے بھی حقوق سمجھتا ہے مقتول کے بھی حقوق سمجھتا ہے اور عدل کا فیصلہ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا مال محفوظ کیا ہے کافر کی چوری بھی جائز نہیں ہے کافر کی بھی چوری جائز نہیں ہے ایک عورت نے قریشی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی رشتے دار عورت نے کسی کی چوری کر لی فاطمہ اس کا نام تھا مخزومی بنو مخزوم سے اس کے رشتہ دار آ گئے کہنے لگے بچی کا ہاتھ کٹ جائے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں یہ تو ہمارے قبیلے کی ناک کٹ جائے گی کہ یہ چوروں کا قبیلہ ہے بہت بری بات ہے ہماری بہت بے عزتی ہے کوئی شکل نکالو کہ اس کا ہاتھ کٹنے سے بچ جائے اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کون کرے کہنے لگے اسامہ بن زید سے آپ کو بہت محبت ہے یہ بات کر سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کے بیٹے کو اپنی ایک ران پر بٹھاتے اور حسن اور حسین کو دوسری ران پر بٹھاتے کتنا پیار کرتے تھے کہا یہ بات کر سکتے ہیں لوگ کہتے تھے اسامہ حب و رسول اللہ اسامہ النبی کا محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے بات کی اسامہ نے سفارش کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراغ ہو گئے فرمایا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ اللہ کی حدوں میں سفارش کرتے ہو و ہی مجھے رب کی قسم ہے لو الفاطمہ تا بن تحمدن سرکت لقطعتہ اگر اس کی جگہ میری اپنی بیٹی بھی ہوتی اس سے اچھا خاندان کہاں گے, ایسی برادری تو میرے عزیز بھائیوں اسلام نے انسان کی جان کی بھی حفاظت کی ہے قاتل کو قتل کر دو قتل پورا نہیں کیا بازو کاٹ دیا تو اس کا بازو کاٹ دو سر میں چوٹ لگائی جتنے انچ جتنے سینٹی میٹر چوٹ ہے اتنی اس کو چوٹ لگا دو دان توڑ دیا تو اس کا دان توڑ دو نظر رضی اللہ تعالیٰ اپنی بہن کے بارے میں کہتے ہیں روبیے رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کسی اور کا دان ٹوٹ گیا فرمایا اب اس کا دانت توڑا جائے گا حضرت انس پہ نظر کہتے ہیں اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا اللہ کی قسم ہے اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انس کتاب اللہ حل کے ساس رب کا حکم ہے کہ اس کا دانت توڑا جائے گا تو کیسے کہتا ہے نہیں توڑا جائے گا کہتا ہے اللہ کی قسم دانت نہیں توڑا جائے گا اتنی دیر میں جن کا دانت ٹوٹا تھا وہ دیت لینے پر راضی ہو گئے اور اس کا دانت بچ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عباد اللہ لو اللہ کے کچھ ایسے درویش بندے بھی ہوتے ہیں جو اللہ پر قسم ڈال دیں اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے بسن جروح کے ساس ہر ہر زخم کا بدلہ ہوگا کہاں یہ عزت افزائی انسان کی کہ اس پر جتنی قدر زیادتی ہوگی اتنا اس پر زیادتی کی جائے گی ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر دو پتھروں میں کچل دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع پر پہنچے جا کر کے اس کا سر کچلا ہوا تھا ابھی ہوش باقی تھے بول نہیں سکتی تھی فرمایا میں تجھے کس نے مارا نہیں <coughs> بولی فلانے فلانے فلانے جو محلے کے بدمعاش تھے ان کا نام لیا ایک پر اس نے سر ہلا دیا کہ ہاں ہاں اس نے مارا اس کو بلایا گیا اس نے اعتراف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتھر لیے اور دونوں پتھروں میں اس کا سر کچل دیا یہ اللہ کا حکم ہے جو انسان پر زیادتی کرے گا اس پر ویسا ہی سلوک کیا جائے گا اب انسان کے قاتل کو معاف کیا جائے پھانسیاں بند کی جائیں سعودیہ والے تلوار سے قتل کرتے ہیں یہ حقوق انسان کی پابالی بولتے ہیں. تو کہاں کا ان کے پاس حقوق انسان کا چارٹر ہے بھائی تم قاتل کے حمایتی ہو یا مقتول کے حمایتی ہو اگر مقتول انسان ہے تو قاتل انسان کیوں نہیں اگر قاتل انسان ہے تو مقتول کے حقوق کیوں کیوں نہیں مانتے ہو اور یہ کہاں کا حقوق انسان ہے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کرنے کے مقابلے میں دو ملکوں میں تقریباً تیس لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے وہ انسان نہیں ہے وہ انسان نہیں اور کیا بتاؤں فتنوں کا زمانہ ہے فط نے فرمایا تمہیں فتنوں نے ایسے ڈھانپ لیا ہے جیسے رات کے اندھیروں کے ہوتے ہیں اندھیرے پر اندھیرا اندھیرے پر اندھیرا اس پر اندھیرا آج یہی شکل نظر آتی ہے حرم پاک میں عراق کے ایک بہت بڑے شیخ سے ملاقات ہوئی ان کی ٹانگ کاٹی گئی تھی ایک ٹانگ کے ساتھ تھے شکلیں دیکھیں نورانی چہرے ان کے شاگرد بھی تھے میں وہاں ملنے کے لیے چلا گیا کہتے ہیں شاگردوں نے بتایا کہ استاد کی ٹانگ صدام نے کاٹی تھی وہ باس پارٹی کا تھا عقیدہ باس یہ ایک عقیدہ ہے ایک فرقہ ہے سنیوں پر ظلم ڈھاتا تھا پل پلے نہیں دیتا تھا آپ کو نظر آتا ہے کہ شیعوں سے لڑتا تھا جب وہ باسی ہے تو سنیوں سے بھی لڑے گا شیعوں سے بھی لڑے گا اور اس نے ٹارچر سیل میں ان کی ٹانگ کو ایسا کر دیا کہ کٹوانی پڑ گئی وہ ظالم گیا تو شیعہ حکومت آ گئی اس کے ظلم سے تو کافر بھی تڑپ چکے ہیں کہ انہوں نے عراق میں کتنا ظلم کیا ہے اور صاف تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کے ظلم کا رد عمل ہو رہا ہے انہوں نے ہمیں مارا رات ایک دو بجے گھر میں گھستے اور قتل کر کے حکومتی سطح پر پرائیویٹ سطح پر بدماش قاتل ڈکیٹ نہیں حکومت کے کارندے رات کو آتے ہیں اور بندے کو قتل کر کے چلے جاتے ہیں چن چن کر سنی قیادت کو ختم کیا پھر بھی بچی ہوچی قیادت کے ساتھ سنی علاقوں پر قبضہ قائم رکھا جن علاقوں میں سننی اکثریت ہے وہاں گورنر بھی سنی تھے حکومت کا نظام چل رہا تھا بیچ میں دنیا کے بڑے بڑے بدمعاشوں نے کوش تکفیر اور خروج کا ذہن رکھنے والے لوگوں کو کھڑا کیا ترکی میں مجلس کی سودے بازی ہوئی ہر قسم کا تعاون کریں گے تو مسلمانوں کو کاٹو انہوں نے تلوار پکڑی اور مسلمانوں کو کارنا شروع کیا کہنے لگے کہ عراق میں سنیوں کو کہیں زیادہ تعداد میں کاٹا گیا ہے شیعوں کی نسبت لیکن ویڈیو جو کلپ چڑھائے جاتے ہیں وہ صرف شیعوں کے چڑھائے جاتے ہیں ایک دربار گرا کر شیعوں کو تھوڑا قتل کر کے اس کے کلپ چڑھا کر باور کروایا جاتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور اس بنیاد پر ہمارے کئی سادہ لو وہ ان کو اپنا سمجھ کر اپنے ملک کی بربادی کے لیے تانے بانے بن رہے ہیں یاد رکھو یہ وہ خوارج ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لڑے تھے انہی کا اردو ترجمہ پاکستان میں لڑ رہا ہے اسی کا عربی ترجمہ وہاں لڑ رہا ہے تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. ہے اس کے بعد انہوں نے ہمیں کاٹنا شروع کیا عوام سے کسی بندے کو پکڑ کے سر پہ بٹھا دیتے ہیں سب سے پہلے وہ اپنی ذاتی دشمنیاں قبیلے کی دشمنیاں ختم کرتا ہے اس کے بعد پھر وہ جو ان کو نہیں مانتا ان کو کاٹتا چلا جاتا ہے اور کاٹتے چلے جاتے ہیں ہم تو کٹتے ہی چلے آ رہے ہیں چالیس سات صدام کے ہاتھوں پھر شیعہ حکومت کے ہاتھوں اب ان ظالموں کے ہاتھوں اب کہتے ہیں یا یہ ہمیں خود کاٹتے ہیں یا ان سے کٹواتے ہیں اور آخری خبریں یہ ہیں کہ ایران نے پرانی طے شدہ منصوبے کے مطابق جہاں پوری دنیا میں یہ ماحول کریٹ کر دیا گیا کہ انتہا پسندوں کے خلاف لڑنا ہے تو اس نے بھی اپنی فوج بھیج دی ہے اور باقاعدہ یہ راپ سین ہے اس پورے کھیل کا کہ ان کو اندر دخل اندازی کا موقع دیا جائے اور باقاعدہ طور پر انہوں نے اب جب امریکہ پٹ چکا تھا ناٹو پٹ چکی تھی تو اب ادھر سے ہندوؤں کو ہندوؤں کے سر پر پگڑی رکھنے کا پورا انتظام کیا جا رہا ہے اور وہاں پر ایران کے سر پر پگڑی رکھنے کا پورا انتظام کیا جا رہا ہے اور ان کی فوجیں باقاعدہ داخل ہو رہی ہیں اور آپ کی برادری یہ یہ بطخیں جن کو بس رگڑا لگانے کا طریقہ آتا ہے صرف نام کا کال اللہ کالا رسول اللہ کا علیہ سلاد وسلام اور ان کو وہ قرآن کی آیات جو جہاد و قتال والی وہ سمجھ میں نہیں آتی اور جو کتاب المغازی اور کتاب الجہاد سمجھ میں نہیں آتا یہ ہر جگہ کٹ رہے ہیں پٹ رہے ہیں اور مرغیوں کی طرح ان کی کوئی حیثیت نہیں حتیٰ کہ یمن میں حوسی گھسے ہیں اوپر سے حکومت نے ان کا تعاون کیا ہے آپ کو یہ نظر آتا ہے حوسی حکومت کے خلاف کھڑے ہیں ایسی کوئی بات نہیں پوری دنیا میں یہ دونوں برادری ہمیشہ ساتھ ساتھ چلی ہیں کبھی ان کا کلیش نہیں ہوا ہے حکومت کی برادری اور حوثیوں کی برادری پوری دنیا میں کبھی ان کا کلش نہیں ہوا ہے ایک دن بیان بازی بھی نہیں ہوئی ہے کلش تو دور کی بات اور وہ ایک ہے اور کس بات پر ایک ہے کہ وہاں دماز میں پوری دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ تھا آپ کی برادری کا اس کے گرد رہشی کانونی تھیں ساری کی ساری توپوں کے ساتھ اڑا دی گئی ہیں اور ان کے طلبا کو بگا دیا گیا ہے ایک واحد دنیا میں مدرسہ تھا جس میں جو چاہے جا کر علم سیکھ سکتا تھا کو ویزے کی زیادہ سختی نہیں تھی آج اس کو بالکل تباہ برباد کر کے کچھ کو کاٹ دیا گیا اور کچھ کو وہاں سے بھگا دیا گیا یہ حقوق انسان کے علمبردار ہے کئی لہروں میں مسلمانوں کا کٹاؤ کٹا ہو رہا ہے. کٹا جا رہا ہے ہے جا ان کو مسلمان کو دنیا میں جینے کا حق نہیں دیا جا رہا ہے آپ کہو گے یورپ میں بڑی آزادی ہے کوئی آزادی نہیں جب تک آپ ان کا دم چھلا بن کر چلتے رہو یورپ کی مسلمانوں کے ساتھ ایسی مثال ہے جیسے کوئی شکاری اپنا جال پھینکتا ہے بڑی بڑی مچھلیاں پسند کی مچھلیاں پکڑ لیں باقی دوبارہ پھینک دیں یہ لوگ مسلمان ملکوں پر جال پھینکتے ہیں وہاں سے لوگوں کو وہاں لے جاتے ہیں جو جو ان جیسا ہو جاتا ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں اور جس میں عقیدے کا عمل کا جہاد فی سب اللہ کا کوئی دانہ رہ جاتا ہے اس کو کسی نہ کسی بہانے کیس ڈال کر کے یا جیل میں ڈال دیتے ہیں یا قتل کروا دیتے ہیں یا ملکوں میں واپس کر دیتے ہیں جو مچھلیاں پسند نہیں واپس ہو جائیں اور جو نمک میں نمک ہو گیا اس کو قبول کر لیا جاتا ہے انسان کا سب سے بڑا حق یہ تھا کہ اس کو جینے کا حق دیا جائے اور یہ لوگ پوری دنیا میں انسانیت کش ہیں انسانیت کے دشمن ہیں انسانیت کو تباہ کر رہے ہیں کیا کیا پوری دنیا میں انہوں نے کیا انہوں نے افریقہ کے ملکوں میں وہاں کے انسانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا انہوں نے امریکہ پر قبضہ کرتے وقت انسانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اور انہوں نے فار ایسٹ میں اور دور دراز جہاں جہاں حملے کیے انسانوں کے ساتھ کیا کیا ساری دنیا کو معلوم ہے جبکہ میرے مصطفیٰ علیہ صلاحت السلام ان کے صحابہ کرام نے پوری دنیا میں آدھی دنیا پر حکومت کی ہر ہر بچے کا وظیفہ جاتا تھا اور پوری دنیا پر حکومت کرنے میں چند ہزار لوگ قتل ہوئے چند ہزار لوگ قتل ہوئے پوری دنیا پر امن اور سلامتی آ گئی پوری دنیا کو چین اور سکھ کا سانس نصیب ہوا اس کے مقابلے میں ہزاروں گنا زیادہ انسان قتل کر کے افراتفری تفریق سوائے ان کو کچھ نہیں دیا دنیا اور یہاں پہ مجھے کہنے دو کہ ان پر ہم بولے تم بھی بولو ہم بھی بولتے ہیں لیکن کبھی یہ بھی سوچو کہ مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ کر انسانیت پر کتنا ظلم کیا ہے مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ کر انسانیت پر کتنا ظلم کیا ہے جس طرح یہ لوگ مسلمانوں پر چڑھتے ہیں اگر آج ان کی جگہ مسلمان پر چڑھ رہے ہوتے اور مسلمانوں کے قبضے ہوتے تو وہاں وہاں اسلام ہوتا وہاں وہاں امن ہوتا آپ نے انسانوں پر کافروں پر بھی آپ نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر بھی آپ نے ظلم کیا ہے کہ آپ نے تلوار ان کو تھما دی ہے اور اپنے ہاتھ میں قلم پکڑ لیا ہے جی نے کہا کہ اسلام نے انسان کو دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پارٹی بھیجتے حملہ کرنے کے لیے فرماتے دیکھو عورتوں کو قتل مت کرنا ایک عورت کو مارکیٹ میں کٹے ہوئے پایا اور ماں کا نت ہاد ہل قاتل یہ عورت تو لڑائی نہیں کرتی تھی اس کو کیوں کاٹا گیا جس طرح ڈاکٹر صرف وہاں نشتر پھیرتا ہے جہاں بیماری ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تلوار چلاتے ہیں جہاں بیماری ہو جہاں تکبر ہو جہاں اکڑا ہوا اکڑی ہوئی گردن ہو باقی لوگوں پر آپ تلوار استعمال نہیں کرتے فرمایا عورت کو قتل مت کرنا بچوں کو قتل مت کرنا اور جو دشمن بھا کھڑا ہو اس کو نہیں مارنا جو اندر گھس جائے اپنے گھر میں اس کو نہیں مارنا جو مقابلے میں آتا ہے صرف اس کا کتاب کرو اور اس کے بعد بوڑھے کو مت مارنا جو لوگ عبادت میں کنیسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو قتل مت کرنا اور اگر کسی کو قتل کرو بھی تو مسلح نہ کرنا ناک کان مت کاٹنا ان کے یہ کافروں سے لڑائی ہو رہی ہے اور انسان کے حقوق بیان ہو رہے ہیں کان ناک مت کاٹنا اور مسلح نہ کرنا اللہ اکبر ان کو زمین پر چھوڑ دو کہ کتے کھا جائیں نہیں ان کو مٹی میں دفن کرو اور جو قید میں آ جائے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور آج تک کی تاریخ انسان کی بتاتی ہے کہ جو مسلمانوں کے قید میں آئے وہ ان سے متاثر ہو کر اکثر طور پر مسلمان ہو جاتے پھر اس کی اصلاح کا بھی ایک سسٹم بنایا بڑے بڑے جیل کھانا جات اور اس کے بہت بڑے بڑے بجٹ اسلام میں نہیں ہوتے اسلام میں کیا ہوتا ہے ان کو پکڑ کے لائے اگر تو مسلمان مجرم ہیں فیصلہ کرو اس کی سزا سنا دو سزا نافذ کر دو اسلام میں کسی جرم کی سزا جیل نہیں ہے کہ جیل میں ڈال دو اور بس اور پھر اگر وہ کافر پکڑ کر لائے ہو تقسیم کر دیا جاتا لوگوں کے گھروں میں چلا گیا جیل میں بیٹھ کر قیدے بامشت اس کی بجائے وہ کسی کے گھر میں بیٹھ کر کام کاج کرتا ان کی خدمت کرتا ان کے اخلاق کو دیکھتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حقوق بیان فرمائے فرمائے اتنا کام نہ دو کہ اس پر مشقت والا ہو جائے اگر وہ کر نہیں سکتا تو اس کا ساتھ ہاتھ بٹاؤ اور اس کو کھانا کھلاؤ اگر وہ تیرے لیے کھانا پکا, پکا کر دیتا ہے اس کو ساتھ بٹھا کر کھلاؤ جو کھانا تم کھاتے ہو وہی اس کو کھلاؤ اور اگر کوئی کسی لونڈی غلام کو تھپڑ مار دے اس کو سزا دے دے فرمائے اس کو آزاد کر دو اگر تم بیوی بی کو ماں کہہ چکے غلام آزاد کرو اگر تم حق قدر کر چکے غلام آزاد کرو اگر رمضان کے روزے کی پاوالی کی ہے غلام آزاد کرو یہ پروسس ہے ان کی اصلاح کا ان کو لائے انہوں نے آپ کا اخلاق دیکھا اور پھر ہر بہانے آپ نے ان کو آزاد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی غلام کو بغیر وجہ کے آزاد کر دیتا ہے اس نے کوئی جرم نہیں کیا کوئی کفارہ نہیں ویسے ہی آزاد کر دیتا ہے فرمایا اس کے جسم کے ہر ہر عضو کے بدلے اس کے جسم کا ہر ہر عضو اللہ تعالی جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اور پھر اللہ اکبر زید بھی غلام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹا بنایا ان کو بیٹا بنایا ان سے بہت پیار کیا اور یہ واحد صحابی ہے جس کا رب نے قرآن میں ذکر کیا اور کسی کا نام نہیں لیا یہ غلام ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بکتے بکاتے آئے تھے کتنی شانتی کے زمین پر چلتے ہیں اور آہٹ جنت میں آتی ہے اور کتنے غلام جو کمانڈر بنے جنہوں نے حکومتیں کی یہ انسانیت کی اصلاح کا پلان ہے جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ اکبر لونڈی آ گئی ہے اس کا بھی فرمایا حقوق ہے اگر باپ کی ہے تو بیٹے کی نہیں ہے بھائی کی ہے تو دوسرے بھائی کی نہیں ہے نسل کی حفاظت کی اگر اس کی شادی کرتی ہے تو تیرا اس پر کوئی حق نہیں ہے نسل کی حفاظت کی لوڈیوں کی بھی نسل کی حفاظت کی اسلام نے ان کے حقوق کا خیال رکھا اور فرمایا کہ اگر کوئی غلام اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے فکات وہ خیرا ان کے ساتھ سودا طے کر لیا کرو وہ جائے جمع کر کے آپ کو پیسے دے اور خود آزاد ہو جائے اللہ اکبر اور جب وہ آزاد ہو گیا آپ نے پیسے دیے غلام آزاد ہو گیا اب اس کے ساتھ رشتہ آپ کا ایسا ہے جیسا بہن بھائی کا ہے باپ بیٹے کا ہے اللہ اکبر اگر آپ فوت ہو جاتے ہو آپ کا کو کوئی وارث نہیں تو وہ غلام وارث بنے گا اگر غلام فوت ہو جاتا ہے اس کا تو کوئی وارث ہے نہیں آپ اس کے وارث بنو اس طرح اس کو پرو دیا پورے معاشرے کے اندر اس کے حقوق کو بیان کیا اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں جو لوگ مسلمانوں کے ان کے ہاتھ لگے آپ کی بہن آفیا صدیقی کے ساتھ کیا سلوک ہوا اور دوسرے مجاہدین کے ساتھ کیا سلوک ہوا دنیا کام اٹھتی ہے جب ان پر کیے جانے والے ظلم کا تذکرہ کیا جائے اور پھر باہر نکلتے ہیں تو آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم حقوق انسان کے لمبردار ہیں اسلام نے اس کے جسم کا بھی حق رکھا ہے اسلام نے اس کی روح کا بھی حق رکھا ہے اس کو زندگی کا حق دیا ہے اور جتنا اسلام نے اس کو حق دیا ہے اس کی مثال قرون اولا جب مسلمانوں میں اسلام نافذ تھا تو جو اس کو حق تھا اب جب کفر نافذ ہے تو آپ انسان کی حالت دیکھ لو یہ اسلام ہے اور یہ کفر ہے پھر اسلام نے اس کو آزادی حریت کا حق دیا ہے مساوات کا حق دیا ہے یہ انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا اللہ تبارہ و مطالعہ جو میں نے عرض کیا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئندہ